نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقہ کار کے حوالے سے کچھ گفتگو چل رہی تھی تو اسی حوالے سے چند اہم باتیں مزید سماعت فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھنے کا طریقہ کار پہلے اجمالن بتایا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عرصاللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مخاری کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان جبرین پر سلامتی ہو می کا پر سلامتی ہو فلاں پر فلاں پر حتیٰ کہ اللہ تعالی بھی سلامتی بھیجتے تو فلطف علی رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور کہنے لگے ان سلام اللہ تعالیٰ وہ تو خود سلامتی والا ہے تو لہذا فریضا فلح دو کمفل لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہ کہ تمام قسم کی اولی شیرلی اور مالی عبادات سب اللہ کے لیے السلام علیہ کا نبی ورحمت اللہ اللّہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور اس کی طرف سے برکتیں ہوں السلام علینا وعلا عباد اللہ واضح ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو فرمایا فایدہ کل تو منہ جب تم جس فارفے وہ اللہ عباد اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی تو افاد کل ہر دن سالح کی سراہب آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں سب تک سلامتی پہنچ جائے گی جبری, بیقاری, خلاح, خلاح, خلاح, نام لینے کے کی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فرمایا یہ کہ درود, ابھی اس کا حکم نہیں تھا نہ یہ پڑھا جاتا تھا صرف سلام کا حکم تھا تو تشہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سلام اور تشبد تشدد کہتے ہیں اشہاد کے کلمات کو اشہاد اللہ اللہ یہ تشبد ہے اب یہ اللہ سبحانہ ہوا تو اللہ کی جان دے تحجاتی واس یہ پیمانے آگے اسلام اور اریکا سے لے کے سلام ہے اور اشہد سے لے کے آگے اب تو تک تشدد ہے تو یہ تنصل الگا دعا جگہ ہو بھی رہی پھر اس کے بعد کسی کو جو دعا پسند ہے وہ دعا کرے یعنی شہ اور اس کے بعد دعا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آج کل ایک میسج بڑا گھومتا پہنتا نظر آتا ہے کافی عرصے سے بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ خاص کر کہ جی یہ تشدد کا قصہ اور اس کی کہانی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم نے یہ کہے علیہ وسلم تو تو اللہ سان تعالیٰ نے آگے سے جواب میں کہا السلام علیہ کا رحمتہ اللہ وبرکات یہ کا تحفہ ہے بالکل سو فیصد جھوٹ اور کئی زیادے میں ایسے بھی ہیں یہ جھوٹا میسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گفتان اور اللہ رب العالمین پر بھی گفتان اللہ اور اس کے رسول پر گفتان باندھ کے اور پھر نیچے کے ہیں حوالات صحیح مسلم مسلم تو پوجا کسی مسلم حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے اپنی طرف سے کھڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں اور حوالہ صحیح مسلم کا تو یہ تشہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب صحابہ صاحب رام دلیہ مجموعی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کیونکہ یہ تو ان کو سلام پڑھنے کا اور تشہد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ سلام پڑھتے ہوئے اللہ تعالی پر بھی سلام پڑھتے ہیں ان سلام اللہ کرا تو خود سلامتی والا ہے سلامتی تو اللہ خود بھیجتا ہے تو اللہ پر سلامتی اللہ کے لیے سلامتی کی دعا میں ہے اللہ سلامتی اللہ تعالیٰ خود سلامتی کیوں ہے لہٰذا ان کی سلامتی کے ایسے نہ کہو بلکہ کہلام علیہ کا رحمت اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ کہ یعنی ایک تو کی یہ بنتی تھی کہ اللہ پر سلامتی کری تھے دوسرا وہ کیا کرتے کہ نام لینے کے سلامتی ایک ایک کا نام لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتہائی مختصر اور جامع کلمات بات سکھا دی اب ادھر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے الفاظ ہیں السلام کا اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطب کا استعمال کتاب کا نثل استعمال کیا گیا ہے اچھا اس سے کچھ لوگ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہم نواز میں ائیوا کا لفظ نبی کریم سلم اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کرتے ہیں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی سلم اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیا جا رہا ہے اور کتاب واضح اور موجود شخصیت کو ہوتا ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہ لیکن یہ عقیدہ بالکل باطل اور غلط ہے کیوں وہ اس لیے کہ یہ دعا ہے دعا اور دنیا بھر کی تمام تر زبانوں میں تمام لغتوں میں یہ اصول اور قائدہ ہے کہ دعا کے لیے تذکرہ کسی کا ذکر کرتے ہوئے یا مرتی کسی یا کی یاد میں کچھ اشعار کہتے ہوئے خطاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے مخاطب کا سیدھا استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے ختاب کرنا مقصود نہیں ہوتا پرانے مجید فرقان حمید میں اس کی بیشتر نکھائے ہیں اللہ خانہ تعالیٰ نے یا کا لفظ استعمال کیا ہے یا ہا مانو اے ہا مانو کہا تھا محل کہ میں اے کو یا فرعون ادھر بھی یا کا لفظ استعمال ہوا تو کیا یہ سارے حاضر اور موجود ہوتے ہیں ایسی بات نہیں وہ ایک تذکرہ ہے ایک شکایت ہے جس کو اللہ خانہ ہوا تعالیٰ نے بیان کیا شکایت اور تذکرہ ہو یا دعا ہو اس پہ خطاب کے لفظ سے خطاب مقصود نہیں ہوتا بیٹا گھر دور دراز کہیں تباہی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے پتا چلتا ہے والدہ کو کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو والدہ اس کے لیے دعا کرتی ہے بس اوقات حاضر کے سیگے کے ساتھ اس کا نام دے اے غلام میرے بیٹے اللہ اس یہ فیزا تو نہیں ہوتا کہ حاضر اور خطاب کے لیے نہیں ہو پا اس لیے السلام علیہ کا ایوہن نبی سے حاضر ناظر کا عقیدہ ثابت کوئی نہیں ہوتا پھر اس حدیث میں اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اور اس کے بعد جو دعا تمہیں پسند ہے وہ دعا کرو سلام تشبد اور اس کے بعد دعا دعا پڑھنے کا حکم دیا اور کوئی پابندی نے لگائی کہ پہلے تشبد میں پڑنی ہے یا آخری میں مطلق طور پہ کہا کہ جب بھی تم یہ تشہد پڑھو اس کے بعد دعا کرو جو دعا تمہیں پسند ہے وہ کرو کچھ لوگ جب درمیانہ تشہد بیٹھتے ہیں نا تین رقش چار رکر نماز میں درمیانے تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو بس تشہد پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ درود نہ دعا کچھ بھی نہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شبد پڑھو اس کے بعد تمہیں جو دعا پسند ہے وہ دعا کرو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یقین اللہ, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو جب یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے ابو حمیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا سوال کیا کئی فنسلی علیہ کا ہم آپ پر دلو کیسے بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ محمد و غبریاتی کما صلی ابراہیم و بار محمدیم حمید کا یہ <مترجم> ایک درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی طرح صحیح بخاری میں ہی کاجرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے عبد الرحمان ابن لیلہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مجھے قعب بن رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عبد الرحمان ابن علی لہلا فرمانے لگے کیوں نہیں ضرور تو قعف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کیفت علیکم اہل بیت تم پر دروپ کیسے بھیجا جائے فن اللہ قد المانا کئی فضلم اللہ نے ہمیں سلام کو سکھا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہے ہیں یعنی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام سکھایا یہ اللہ کے حکم سے سکھایا ہم نے سوال کیا ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا اور حکم دیا ہے ضرور بھی پڑھنے کا سلام کے ساتھ تو ضرور کیسے پڑھیں تو آپ نے سرمایا تم کہو اللہ علی محمد و علی محمد کما صدی ابراہیم انمید المجی ہمارے یہاں یہی درود معروف ہے درود ابراہیمی کے نام سے اسی طرح کاجرا اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا آپ کا سلام بھیجنے کا طریقہ وہ تو ہم نے جان لیا فطی فال تو درو کیسے بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروت درود ابراہیمی سکھایا اللہ صلی علامہ کما صدی کا ابراہیم, ابراہیم ان حمید المجی اللہ محمد محمد کما بارکت علی حمید سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حادت تسلیم یہ ہے سلام جو ہم سیکھ چکے ہیں توقع پر علیہ کا تو ہم آپ پر دروپ کیسے بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما صلیت علی علی آل و بارک علی, علی ابراہیم تو یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے علاوہ اور بھی چند کلمات درود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ سارا ضرور درود ابراہیم کی طرح ہی ہے صرف تھوڑے سے الفاظ کچھ آگے پیچھے یا کچھ کمی اور اضافے کے ساتھ ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروس سکھایا اور دروز سکھانے کے بعد کہتے ہیں تم والی تاخیر اور احاطوں کو بھی نے دبا رہی ضرور مختلف صحابہ کرام کو مختلف الفاظ سے سکھایا اور کہا اس کے بعد تم میں سے جس کو جو دعا پسند ہے وہ دعا اختیار کرے وہ دعا کرے اللہ سے یعنی پہلے اطہیات تھیں کلام تشہد اور اس کے بعد دعا تھی اب تشہد اور دعا کے درمیان درود پڑھنے کا حکم بھی دے دیا گیا اور اللہ سبحانہ الفا کا یہ جو حکم ہے سلیہ وسلم اس آئس کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیسے ضرور بھیجیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں نماز میں ضرور پڑھنے کا طریقہ بتانا اور پھر یہ فرمانا کہ اس کے بعد دعا کرو یہ سارا منظر نامہ یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اس حکم کو صحابہ کرام رضوان اللہ رضوان الحمین نے نماز کے لیے بھی سمجھا ہے ویسے تو عرب سے لغت دان اپنی طرف سے دروت کے کلمات اور ارفاد کہہ سکتے تھے لیکن نماز وہ چونکہ امرے تحودی ہے عبادت والا معاملہ ہے تو اس میں وہ ہر درجہ ممتاز تھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ان کے سوال پر درود سکھایا ہے اور کیا کہا ہے یہ کہو عربی زبان کا اصول ہے ویسے اصول تو یہ تمام لغات میں استعمال ہوتا ہے تمام زبانوں میں کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ بات کہو پھر جو الفاظ کہے جائیں کہنے کے لیے وہ تمام تر الفاظ مینوان ادا کرنا ہوتے ہیں حرف بہ حرف پورے ادا کرنا ہوتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کل کہو اب اگر کوئی درود مسلم پڑھے لیکن آدھا پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اول پر عمل نہیں ہوگا آج کے حکم پر عمل تبھی ہوگا جب درود پورا پڑھا ہے مسلم کوئی پڑھتا ہے اللہ وسلم محمد علی محمد لکم تعالی ابراہیم ولا علی ابراہیم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اتنے الفاظ نہیں سکھائے بلکہ اس کے ساتھ اگلے کریں بھی ہیں وہ پورے ادا کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوگا ورنہ حکم کو دھولی ہوگی ضرور پڑھا جائے اور جو سکھایا گیا ہے وہ پڑھا جائے اور پورا پڑھا جائے اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانے یا آخری کشو کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا بلکہ متلق طور پہ کہا ہے ضرور پڑھنے کا چاہے تشدد درمیان والا ہو چاہے آخر والا ہو اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا اس کے علاوہ بھی ضرور کے متعلق جو مطلق روایات ہیں عام مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی بخیر ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا اس آدمی کا ناک خاط آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا <تصفح> وہ مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی باغ کو قطع رکھتے ہیں دوسری سیڑھی پہ آمین تیسری سیڑھی پہ پھر آمین اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ جبریل امین دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا اس میں سے ایک دعا کیا تھی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ ضرور نہ پڑے اس کے حق میں بد دعا یعنی یہ مطلق جتنی بھی روایات ہیں ان سب کو بھی سامنے رکھیں تب بھی اور یہ جو خاص روایتیں ہیں نماز کے حوالے سے ضرور پڑھنے کی ان کو سامنے رکھیں تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نماز کے تشہد میں درود پڑھنا فرض ہے چاہے وہ تشہد درمیان والا ہو چاہے ناصر والا ہو اللہ خدشانہ ہوا تو اللہ کا حکم ہے سلو علیہ وسلم اور صحابۂ کرام نے فوراً نماز میں پڑھنے کے لیے درود مانگا ہے کہ کیا پڑھیں نماز کے علاوہ تو وہ مختلف کریمات سے دروض پڑھا کرتے تھے مختلف الفاظ میں دروز اور سلام کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ نماز کا ہوا تو نماز کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ کن الفاظ اور کن کلمات سے ہم آپ پر دروض پڑھیں ایک آدمی وہ اچھا دلہ محمد ابدو اور رسول کہتا ہے لیکن اللہ مسلم علی محمد آل محمد درود نہیں کہتا یہ کس قدر بڑا بخیل ہے المقیل اللہ جی لکیر تو امدا ہوں فلاح وہ بندہ بخیل اور کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور ہم اس پر درود نہ پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی اور عاشق رسول ہونے کے نعرے لیکن کجوسی اور ہوکر کی انتہا کہ نبی پر درود نہیں پڑھنا درود پڑے بغیر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ پتا زیادہ سے زیادہ درود پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام درود پڑنے کا حکم دیا دس دس مرتبہ سو سو مرتبہ جمعے کے دن خاص کر کہا بکثرت درود پہ بھیجو مجھ پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود ضرور مسجد میں ظاہر ہوتے ہوئے بھی ضرور نکلتے ہوئے بھی ضرور پڑنے کا عام طور پہ میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا وہ مفت سر سے ذکر کرتے اللہ وہ اصل میں یہ ہے کہ دعا کے پچھلے جو الفاظ اور کلمات ہیں وہ مشترک ہیں داخل ہوتے ہوئے بھی نکلتے ہوئے سلام اللہ للہ والسلام والسلام علی رسول اللہ. یہ نکلتے ہوئے بھی کہنا ہے اور داخل ہوتے ہوئے بھی لیکن اگلے آخری الفاظ فرق والے ہیں نکلتے ہوئے اللہ اور داخل ہوتے ہوئے اللہ مختلی ابا باردیک تو کچھ لوگوں نے یہ دعا پوری ذکر کی ہے مکمل اور کچھ لوگوں نے محدثین نے مختصر کیا ہے کام اختصار سے کام لیا ہے کہ پچھلے کرے مارچوں کے مشترک ہیں لہٰذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جو فرق تھا صرف اسے ذکر کر دیا کہ داخل ہوتے ہوئے یہ کہنا ہے نکلتے ہوئے یہ کہنا ہے تو بس وہ فرق والے افغان کو لوگوں نے لے, لے لیا پیچھے جو کرے مارچ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غروج کے اللہ کے ہنٹ کے وہ چھوڑ دی بہت سی جگہوں پہ اسی طرح کا کام کیا ہے ضرور سے جان چھڑوانے والا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا جواب دے کر درود پڑھنے کا حکم دیا اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو اور جو یہ دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی اذان سنتے ہی نہیں سنتے بھی ہیں تو جواب نہیں دیتے اور جواب دیتے ہیں تو اگلا کام نہیں کرتے درود پڑھنے والا دعا مانگنے والا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں بہت ہم بات کر رہے تھے تشہد کے حوالے سے تو تشہد درمیانہ ہو یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے اور دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے لہٰذا درمیانی تشبد میں بھی درود پڑا جائے دعا مانگی جائے یہ فرض ہے آخری تشود میں بھی درود بھی پڑا جائے دعا بھی مانگی جائے صحیح وسلم کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ام سیدہ عائشہ اللہ ذکر کرتی ہیں قیام اللہ رات کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نو رقت ادا کرتے ہیں نو رقت ایک سلام کے ساتھ اکٹھی کسی رکت میں تشہد نہیں بیٹھتے تھے الا کے سامنا ہاں آٹھویں رکت میں تشہد بیٹھتے تشبر بیٹھتے اللہ کی حمد و صنا اچھا وسالا بات ہو یہ اللہ کی حمد ہے جیسے میں نے پہلے کہا اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے درود پڑھتے سلام پڑھتے دعا مانتے استار کرتے سلام نہ کھیلتے اگلی رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر اگلی رکت مکمل کرتے آخری تشوت میں بیٹھتے پھر یہ سارا کچھ پڑھتے اور سلام کھیلتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار بھی جو صحیح مسلم میں ذکر ہوا ہے وہ درمیان تشہد میں درود پڑھنے اور دعا ماننے کا ہے جسے عمر عمنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا درمیان تشہد میں جو لوگ درود اور دعا نہیں پڑھتے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں سنن نبی داود اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیان تشور میں بیٹھے ہوتے وہ اتنی جلدی اٹھ جاتے گویا کہ آپ گرم پتھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ روایت ہی ضعیف ہے ابو اب کا اپنے والد سے سما نہیں ہے چین ٹوٹی ہوئی ہے سنت منقطع ہے لہٰذا روایت ضعیف ہے دوسری بات یہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ نکلتا ہے افتخاب اگر صحیح مان بھی لیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلا تشود مختصر ہوتا تھا لیکن مختصر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ ہی نہ پڑے دعا ہی نہ مانگے آخری تشہد میں زیادہ دعائیں درمیانے میں کم اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی ثابت ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشود میں بیٹھے آخری تشور اس میں سراب کے رکھنا ہے پر یہ تحور میں ارب تو چار چیزوں سے پناہ ہوں عذاب قبر، عذاب جہنم زندگی اور غوق کے کتنے اور وسیع تجار کے کتنے ان چار چیزوں سے پناہ ہوں اس کے بعد جو دعا چاہتا ہے وہ دعا کرے یہی ایک فرق ہے درمیانے اور آخری تشور تشہد میں مطلق طور پر دعا کرنے کا حکم ہے جو دعا مرضی کریں لیکن آخری تشہد میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے اللہ معنی اور قبر امن فکن امین فکن سل مسیح یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے اس کے بعد پھر جو مرضی دعا مانگے یعنی آخری تشہد میں اس دعا کو لازم کر کے مزید دعا مانگنے کا بھی حکم ہے اس کے علاوہ درمیانی اور آخری تشبد میں کلمات کا اور کوئی فرق نہیں بیٹھنے کا طریقہ وہ فرق ہے مختلف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیانی تشبد میں بیٹھتے جس میں سلام نہیں کھیرنا ہوتا تھا تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کرتے وَوَضَعَ فَخِرِهِ اپنی زیرا کہتے ہیں ہاتھ سے حصہ یہ ساری اپنے دونوں دونوں بائیں ہاتھ کے ساتھ یوقی منہ کفا ہو یوسرا رخ رو بیٹا ہوگی اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہتھیلی کے ساتھ بائیں گھٹنے کا لکما بناتے ایک روایت میں پاس آتا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ اپنی ران اور گھٹنے پر رکھتے یعنی ہاتھ کا کچھ حصہ ران پر اور کچھ حصہ گھٹنے پر ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ کے بارے میں کا واسطے آپ نے دو ان کو بند کیا اور حلقہ بنایا دائرہ انگوٹھے اور رسخہ یعنی درمیانی انگلی کے ساتھ وہ اشارہ ملیا کی ترین اور جو انگوٹھے کے ساتھ والی یعنی شہادت والی انگلی ہے اس سے اشارہ کیا دوسریت میں آتا ہے انگلی پہ رکھا اور انگری سے اشارہ کیا ایک تیسرا طریقہ بھی آتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے ترپن کا اشارہ کرتے ترپن کا اشارہ ہمارے ہاں اشاروں کے ساتھ جب گنتی گنی جاتی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس یہ اشارے ہیں اہل عرب کے ہاں یہ اشارہ نہیں چلتا بلکہ وہ سو تک دائیں ہاتھ میں گنتے ہیں اکایاں اور دہائیاں انگوٹھے اور حادثت والی انگلی سے دہائیاں اور ان تین انگلوں سے اکائیاں گنتے ہیں ایک دو تین انگلیاں کو بند کر کے ہم تو کھول کے ایک گنتے وہ بند کر کے گنتے ایک دو تین پھر یہ اس کو کھول دیا تو چار یہ پانچ یہ چھ سات آٹھ نو یہ اکائیاں اور ادھر دہائیاں دس بیس تیس چالیس اور یہاں پہ پچاس پچاس یہ اور تین انگلیاں یہ بند کی ترپن ہو گئے یہ ترپن کا اشارہ کرتے یعنی تین انگلوں کو بند کرتے اور شہادت والی گلی کی جڑ میں رکھتے اور شہادت والی سے اشارہ کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنے کا طریقہ سورن نبی داخود سنن سائی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شوق میں بیٹھتے واضح مرتافا المن اللہ کے دیر جمنا اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھتے عام طور پہ جب تشہور میں لوگ بیٹھتے ہیں تو دایا ہاتھ جو ہے نا دائیں کوہنی یہ باہر کی طرف نکلی ہوئی تو یہ باہر کی طرف نہیں نکلے چاہے تشہور درمیانہ ہو یا آخری تک بازو یہ مکمل ران کے اوپر رہے ران سے پیچھے نہ ہٹے آخری میں بیٹھتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا جی تسلیم اس رکت میں بیٹھتے جس رکت میں سلام پھیرنا ہے تو پھر کا شک ہی متوجود اپنے بائیں پاؤں کو تھوڑا سا آگے نکال دیتے اور اپنی ورک ران کو زمین پر لگا کے زمین پر بیٹھتے صرف یہ فرق ہے درمیانے اور آخری تشہد میں درمیانے تشہد میں پاؤں پر بیٹھتے اور آخری تشہد میں پاؤں تھوڑا سا سائد پہ نکال کے باہر کو بایاں پاؤں اور نیچے بیٹھتے کے پاؤں اسی طرح کھڑا جس طرح درمیانے تشہد میں تھا اور آخری تشہد چاہے پہلی رکعت میں ہو چاہے دوسری میں آخری ہو یا تیسری میں ہو یا چوتھی میں ایک میٹر پڑے تو پہلی رقت ہی آخری رقت ہوتی ہے جو تشہد آخری ہے جس میں سلام پھیرنا اس پہ بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چار رقتوں والی اگر نماز ہوگی دو تشہدوں والی تو درمیانے تشہد میں ایسے بیٹھیں گے آخری میں ایسے بیٹھیں گے لیکن اگر صرف ہے ہی ایک تشہد والی نماز اس طرح مثلا دو رقت والی نماز ہے تو اس میں وہ دوسری رقت والی تشہد میں تبرک نہیں کرتے بلکہ پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تقسیم کر دیا طریقہ تبرک کرنے والا طریقہ پاؤں باہر نکال کے بیٹھنے والا طریقہ وہ عورتوں کو دے دیا کہ عورتیں اس طرح بیٹھیں اور پاؤں کے اوپر بیٹھنے والا طریقہ مردوں نے سنبھال لیا کہ اس طرح مرد بیٹھیں نبی تمہارے لگی مصرف نے خود دونوں طریقۂ کار استعمال کیے ہیں لیکن یہ طریقہ عورتوں اور گردوں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ درمیانے تشہد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ الگ مقرر کیا آخری تشہد میں بیٹھنے کے لیے طریقہ کا الگ مقرر کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد تھا جو آپ نے صحابہ کلان رضوان اللہ علیہ وجمائن کو سکھایا اور اس کے بعد آپ جب سلام کھیرتے دائیں طرف اور بائیں طرف تو اپنی گردن کو مکمل گھماتے ہٹکا کہ آپ کے رخسار کی سفیدی پیچھے نظر آتی اب تو بہت سے لوگ وہ سلام پھیرتے ہوئے <تصف> بھی بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں کہیں ہی گردن زیادہ نہ مڑ جائے ہلکا سا ادھر کر دیا ہلکا سا ادھر کر دیا <تصفح> نہیں گردن مکمل گھمائے ہٹا ہو دیا دیا وہ خود دیجیے حدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار کی سفیدی کو پیچھے مقتدیوں کو نظر آتی لا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرا ہونے کی توفیق دے و ماں توفیقی اللہ بلّہ